تبارو کا تعداد قابل احترام علماء کرام ذمہ داران جمعیت میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کو محتاج پیدا کیا ہے انسان کی شروعات محتاجی سے ہیں اور ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے چاہے پیدائش ہو یا جوانی کی عمر ہو یا بڑھاپا ہو چاہے وہ انسان مالدار ہو یا غریب ہو صحت مند ہو یا بیمار ہو بڑے خاندان کا ہو یا ایک عام انسان ہو ہر اعتبار سے انسان بلکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اپنے وجود کی ابتداء میں بھی اور اپنے وجود کی بقا میں بھی کوئی بھی مخلوق اپنی زندگی کے اپنے وجود کے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ کی محتاج نہ ہو ایسا نہیں لیکن اس محتاجی کو سمجھنا انسان کی عبودیت کی اصل ہے ایک انسان واقعی اللہ کا بندہ تب بنتا ہے جب وہ اپنی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اقرار کرے وہ اس بات کو مانے کہ دینے والا اللہ ہے اپنی صلاحیت اور اپنے وسائل ان پر نگاہ رکھنے کی بجائے دینے والے پر اگر اس کی نگاہ ہو تو یہ اس کی بندگی کی ابتدا بھی ہے اور اس کی بندگی کا کمال بھی ہے لہٰذا ایک انسان اس وقت تک کہ اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ سارے وسائل اور اپنی صلاحیتیں اپنی کوششوں کے مقابلے میں اللہ ہی کی عطا کو اصل نہ سمجھے صورت الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کی ہم کو تعلیم دی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں ہر رکعت میں کہتے ہیں ایا کا و ابود و اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندے کے مقصد کو بھی بیان کیا کہ اس کے پیدائش کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یہ بھی بتلا دیا کہ اپنی حاجات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے یہ نہیں کہ دنیا کے معاملے میں اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو تیرا معاملہ نپٹ اور دین کے معاملے میں اس کے مقصد کے معاملے میں کہا گیا کہ تجھ کو عبادت کرنا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے جہاں بندے کو زندگی کا اور جینے کا ایک مقصد دیا ہے وہیں اس مقصد کی تکمیل کے لیے اور اس مقصد میں مدد کے طور پر جو بھی ضرورت ہے اس کا وعدہ بھی کیا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی اگر وہ اللہ سے مانگے ابن تعمیہ رحمتہ اللہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عیا کا انسان سے ریا کو دور کرتا ہے اور عیا کا اس سے کبریا کو دور کرتا ہے ایک انسان جب کا نیابود کہتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنے تمام اعمال اور اپنی تمام عبادات کا اصلی مطلوب اصل مقصود اللہ کو بناتا ہے یہ اس سے ریا کو دور کرتا ہے اور جب وہ ایا کا نسطین کہتا ہے کہ میں تجھی سے ہم تجھی سے استعانت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو یہ انسان سے گھمنڈ کو دور کرتا ہے کہ میرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے چاہے اللہ کی عبادت ہو یا دنیا کے وسائل اور دنیا کی چیزوں کا حاصل کرنا جب عیا کا انسان کہتا ہے تو وہ اپنی بھی نفی کرتا ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت میں بھی تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری توفیق نہ ہو نہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ اپنی حاجت کو حاصل کر سکتے ہیں لہذا انسان کے لیے عبودیت کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیاوی مقاصد میں دینی اور دنیوی حاجات میں یہ مانیں کہ اللہ کے دے دینے سے ملتا ہے اللہ کے عطا کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا ہے چاہے میں کتنا ہی ہاتھ ماروں کتنا ہی پاؤں پٹکوں کتنا ہی میں سر ٹکراؤں مجھ کو ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ دے لہذا اللہ رب العالمین نے وسائل کو پیدا کیا تاکہ انسان ان وسائل کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے انسان کو کوشش کا موقع دیا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے دعا دی دعا کا عمل دیا کہ بندہ اللہ سے دعا کرے تاکہ انسان کو یہ بھی معلوم رہے کہ ان وسائل کے باوجود بھی بندہ اللہ کا محتاج ہے اور انسان کی نگاہ اپنی صلاحیتوں میں اپنی کوشش میں اور دنیا کے وسائل میں اٹکنے کی بجائے اس سے آگے بڑھ کر اللہ تک پہنچے اللہ تعالیٰ فرماتا یا تم الفقرا او الله اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر محتاج واللہ هو الغنی الحمید یہ بس اللہ ہے جو غنی ہے کسی کا محتاج نہیں ہے حمید ہے تمام تعریفوں کا حقدار ہے اللہ محتاج نہیں لیکن بندہ محتاج ہے اللہ قوی ہے بندہ کمزور ہے وقل قلسان ضَعِيفًا اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے انسان ہر اعتبار سے کمزور ہے لہٰذا ایک کمزور کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی سے مدد حاصل کریں اور اس مدد کے حاصل کرنے کا ذریعہ دعا ہے جہاں سارے وسائل ناکام ہو جاتے ہیں تب ایک وسیلہ جو غیبی وسیلہ ہے باقی رہ جاتا ہے وہ دعا ہے اور یہی وہ دعا ہے جس کے ذریعے سے امبیا نے اپنے مسائل کو حل کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں بیوی بانج زکری علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے بیوی بانج اولاد نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اس عمر میں جا کر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد ادا کی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھسے ہوئے ہیں کوئی ذریعہ نہیں کوئی ریسکیو مشن کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے وہاں مچھلی کے پیٹ میں دعا کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور بچایا آپ نبیوں کے حالات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ان کے پاس سب سے بڑی چیز سب سے بڑا وسیلہ تھا اللہ سے مانگنا یہ وسیلہ جس کے پاس ہے تمام وسائل اس کے تابع ہو جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے انسان چونکہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور دنیا کے سارے وسائل اس کے سامنے دکھائی دیتے ہیں دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں بٹن دبانے سے چیزیں ملنے کا اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے وسائل ظاہری چیزیں ہیں اصل دینے والا اللہ تعالی ہے لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں چاہے وہ اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں وہ اللہ سے مانگنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو خبر دینا نہیں ہے کہ اللہ کو بتانے کے بعد اللہ کو معلوم پڑے گا کہ ہم کو فلاں چیز کی ضرورت ہے اور پھر وہ عطا کرے گا اللہ سے مانگنا اپنی عبودیت کے جذبات کی تسکین کے لیے ایک انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اپنی اصل حیثیت کو ریسیٹ کرتا ہے وہ اپنی اصل حیثیت کا شعور اس کو پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں میرے اطراف دنیا میں سب کچھ پھیلا ہوا مجھ کو دکھائی دے رہا ہے لیکن مجھ سے ایک قدم دور اگر کوئی چیز میرے سامنے موجود ہے میری اپنی ہے اس سے واقعی فائدہ میں تب اٹھا پاؤں گا جب اللہ مجھ کو اس کی توفیق دے گا اللہ اگر نہ دے تو میری زبان پر موجود لکمہ بھی میرے منہ سے نکل جائے گا جتنی نعمتیں جتنے وسائل جتنی ملکیت جتنی انسان کے پاس چیزیں ہیں ان سے واقعی فائدہ اٹھانا تبھی ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع دے دعا انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے دعا صرف چیزیں حاصل کرنے کا بٹن نہیں ہے کہ ایک انسان کو چاہیے پیسہ چاہیے بٹن دبا دیا بلکہ دعا اس سے اعلیٰ چیز ہے دعا ایک انسان کو بتلاتی کہ وہ کس کا بندہ ہے دینے والا کون ہے میں محتاج ہوں وہ رب العالمین ہے اس کے پاس سارے خزانے ہیں وہ سنتا ہے وہ بندے کے حال کو دیکھتا ہے وہ عطا کرنے والا ہے وہ سخی ہے اور میں زندگی بھر اس کا محتاج ہوں دعا انسان کو عبودیت کے جذبات دیتا ہے صرف چیزیں مانگنے کے لیے دعا نہیں ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں چاہے ان کے پاس ہو یا نہ ہو لہذا ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت زیادہ ہیں میں کچھ احادیث کا تذکرہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افل الدعاء ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے اس لیے کہ دعا میں براہ راست انسان اپنی محتاجی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے آگ گڑ ہے جو عبودیت کی اصل ہے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں پست کرنا اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی ربوبیت اور الوحیت کا اعتقاد اور استہبار یہ عبادت کی اصل ہے دعا میں انسان اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کرتا ہے یہی ذلت اور پستی عبادت کی اصل ہے اور دعا میں کمال درجے میں انسان کے اندر چیز پیدا ہو جاتی ہے لہذا دعا ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے اسی سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان مسائل اور مسائب میں ہو چاہے مصیبت آ چکی ہو یا وہ مصیبت نہیں آئی ہو ہر حال میں انسان کو دعا مفید ثابت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مما نزل ومما لم ينزل دعا فائدہ دیتی ہے چاہے بلا نازل ہو چکی ہو اس کے ہٹانے میں چاہے بلا نہ آئی ہو مصیبت نہ آئی ہو اس کے روکنے میں مصیبت آئی ہو یا نہ آئی ہو دعا سے فائدہ ہوتا ہے دعا آنے والی مصیبت کو ٹالتی ہے دعا آ چکی مصیبت کو ہٹاتی ہے آپ نے پماط اللہ بدعا اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو ظاہر بات ہے اللہ کا بندہ اللہ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا ایک انسان کے لیے مانگنے کا راستہ اللہ کے سوا اور مانگنے کا دروازہ اللہ کے دروازے کے سوا کوئی نہیں ہے لہذا دعا کرنا ایک انسان کے لیے اس کے ایمان کے کمال کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ سے قرب کا بھی ذریعہ ہے اور اپنی حاجات کے فصول کا بھی ذریعہ ہے دعا میں دنیا کا بھی فائدہ اور دین کا بھی فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ورماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ حیٌّ کریم اللہ تعالی بہت حیا کرنے والا اور بڑا سخی وہ حیا کرتا ہے وہ بڑا سخاوت والا ہے یستحی اذا رفع الرجل الیہ یديه ان يردّهما صفرا خائبتین اللہ کا بندہ جب اللہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پسارے دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس سے حیا کرتا ہے کہ اس کے بندے کے ہاتھ اس کی طرف مانگنے کے لیے دعا کے لیے اٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے اس بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے اللہ تعالیٰ اس سے حیا محسوس کرتا ہے لہذا اللہ حیا کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بتلا رہے ہیں یہ اس لیے بتلا رہے ہیں کہ بندے کے دل میں اس بات کا یقین پیدا ہو کہ جب وہ اللہ سے مانگے گا تو اللہ کی ثقافت کا حق ہے اللہ کی سقاوت کا تقاضا ہے کہ وہ بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کریں اس کی دعا کو قبول کریں لہذا بندے کو اس بات کا ہمیشہ استحبار رہنا چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ ہو تب بھی میں اللہ کا محتاج ہوں اس لیے کہ اصل دینے والا وہ ہے وہ چاہے تو میرا سب کچھ چھین لے اور کسی اور کو دے دے اور وہ چاہے تو میرے پاس کچھ نہیں ہے سب کچھ عطا کر دے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت اور ذلت کا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ہے جو عطا کرنے والا ہے اور نعمتوں کا زائل کرنے والا ہے سب کچھ اللہ سے ملتا ہے اس بات کا یقین کرنا اور اس بات کا یقین ہر حال میں رکھنا بندے کے لیے ضروری ہے اس سلسلے میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٌ جب بندے آپ بتلائیے کہ میں تو قریب ہوں دعا کرنے والے پکارنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے دعا کا کوئی خاص وقت نہیں ہے نمازوں کے اوقات ہیں حج کے اوقات ہیں روزوں کے اوقات ہیں دعا کا کوئی وقت نہیں ہے بندہ رات دن میں جنگل بیابان میں گھر میں مسجد میں بازار میں بستر پر کسی بھی حال میں کبھی بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہے لہذا تقسیم بندے کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کبھی اس کے حق میں کوتا ہی نہیں ہوتی ہے بندہ جب بھی اللہ کو پکارے اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے کوتا ہی بندے کی طرف سے ہوتی ہے رکاوٹ اور تقصیر بندے کی طرف سے ہوتی ہے اللہ کا دروازہ دعا کی قبولیت کے لیے کبھی بند نہیں ہوتا ہے بندہ اپنی بدعملی کے ذریعے اپنی برائی کے ذریعے اپنے لیے دعا کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو صحیح کرے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی کبھی تو ایسا کرتا ہے کہ جو مانگا ہے ہی وہ اس کو دے دیتا ہے اور کہ جو مانگا ہے وہ دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کے مطابق اس کے مانگنے کے اعتبار سے کوئی برائی مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے مانیہ اور قطع رحمن ہاں بشرط کے بندہ اللہ تعالی سے کسی گناہ کی دعا نہ کرے یا کسی قطع رحمی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات کو یہاں پر بتلائی جو امام احمد اور ترمیری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے آدمی بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے کئی سالوں سے موٹر کار مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو نہیں دے رہا ہے لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ڈرائیونگ میں صحیح نہیں ہے اور اگر ڈرائیونگ کرے گا نقصان اس کا ہوگا اللہ بعض اوقات نہیں دیتا ہے تو ایک انسان ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ جو مانگا وہ ملنا چاہیے اور اللہ نے نہیں دیا کا مطلب اللہ سے یہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز نہیں دیتا ہے لیکن اس کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ میرے سر پر ایک مصیبت تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مانگنے کی وجہ سے اس مصیبت کو ٹال دیا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کی وجہ سے کچھ مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر ایک مصیبت اس سے ہٹا دیتا ہے تو بندے کی دعا کبھی فیل نہیں ہوتی ہے بندے کی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے ایک انسان اگر کسی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اور اللہ اس سے مصیبت کو ٹال دے یہ بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا ہے کیوں اس لیے کہ بندہ نہیں جانتا ہے کون سی مصیبت آ رہی تھی لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوشن ضم رکھے اگر مانگی ہوئی چیز اگر اس کو بظاہر نہ بھی ملتی دکھائی دے تب بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اس کے بقدر کوئی مصیبت تھی جو اللہ نے ٹال دی یا میرے لیے مناسب وقت ہوگا اللہ دے گا دیکھیے اللہ سے ملنا مالک اللہ ہے ہم نہیں کائنات میں فیصلہ اللہ کا چلتا ہے ہمارا بھی لہذا اگر ہم اللہ سے مانگے اور مانگتی اللہ دے دیں اللہ تعالیٰ پر کوئی معاملہ لازم نہیں ہے اللہ اپنی حکمت اور اپنے ارادے سے دیتا ہے مجبوری سے نہیں بندہ محتاج ہے اللہ کسی کا پابند نہیں ہے اللہ دیتا ہے اپنے احسان سے اللہ کسی کا پابند نہیں کہ اللہ دے ہی اللہ دیتا ہے اپنے فضل سے ایک انسان اللہ سے مانگے اور اللہ کو دینا لازم ہو جائے آپ بتائیے کوئی آدمی مانگے گا اے اللہ فلاح کو مار دے اللہ فلاں کو, کو مار دے دے اللہ دے دے گا اے اللہ فلاں کو زلیل کر دے زلیل کر دیا اے اللہ مجھ پر مصیبت ڈال دے ڈال دی آدمی خود پریشان ہو جائے گا کہ کی کیوں اللہ نے میری دعا قبول کی اللہ تعالیٰ اگر بندے کی دعا ہی پر دینا شروع کر دے پوری دنیا میں وبال آ جائے گا پوری دنیا میں مصیبت آ جائے گی اور گویا کہ دنیا میں اللہ کی نہیں بندے کی مرضی چل رہی ہے کائنات میں اللہ کی مرضی چلتی ہے اللہ کی مشیت چلتی ہے لہذا بندے کا مانگنا بندے کا چاہنا اللہ کی چاہت کے تابع ہے انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ مجھ کو مانگنے پر کچھ نہیں دے رہا ہے تو کائنات میں فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے میرا مانگنا غلط ہوگا اسی لیے اللہ وہ نہیں دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ دینے کے وقت پر دے گا یہ وقت اس کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے ہمارے پاس نہ حکمت صحیح معنوں میں ہے نہ ہمارے پاس اپنا فائدہ اتنا صحیح ہم اس کا شعور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے عدل کے مطابق بندوں کو عطا کرتا ہے لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ مانگنے پر اگر کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مسلحت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی حکمت بلکہ اس کی رحمت کو مانے۔ لہٰذا ایک انسان کو نہ ملنے پر اللہ کی شکایت نہیں کرنا چاہیے آئیے ہم دیکھتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سب سے پہلی وجہ اس کی ہے بندہ اللہ سے مانگنے کی بجائے اللہ کے غیر سے مانگنے والا بچہ کبھی بت بچ سے کبھی پیڑ پودوں سے اور کبھی کسی قبر سے مانگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مل سجیب القیام وہمان دعا اہم غا اور اس سے بڑھ کے گمراہ بھٹکا ہوا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی ایسے سے دعا کرے اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتے وہ دعا اہم غا بلکہ یہ اس کی دعا سے سرے سے غافل ہے وہ ادا خوش رنا سکان الرحم اور جب حشر کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وہ کان ہو بے کافرین اور ان دعا کرنے والوں کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اما دعا ال کافرین اللہ فی کفر کرنے والوں کی دعا ضائع ہو جاتی ہے ایک انسان اللہ کے غیر سے بھی مانگے اللہ سے بھی مانگے تو ایسا مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند یہ ہے اللہ چاہتا یہ ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ سے مانگے پلا تدرما اللہ احدا اللہ کے کی سوا کسی اور کو مت پکارا کئی جگہوں پر اللہ نے اس کو بیان کیا ہے تو پہلی چیز اللہ کی طرف سے دعاؤں کے رد ہونے کی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے غیر کو پکارے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف کہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ کے نزدیک ایسی دعا کرنے والا مجرم اور جہنم کا اب جہنم کا حقدار ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہے تو شرک اللہ تعالی کو پسند نہیں اور ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ایسے بندے کو اللہ قبول نہیں کرتا بلکہ ایسے بندے کے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے دوسری چیز حرام کھانا حرام مال استعمال کرنا چاہے وہ پیٹ کے لیے ہو یا لباس کے طور پر ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے طیب ہی کو قبول کرتا ہے وہ ان اللہ امر المنی بیما امر اب المر اور اللہ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے رسولوں کو حکم دیا ہے ایک حکم اللہ نے رسولوں کو بھی دیا اور وہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا کیا حکم ہے رسول کلو بما تعملون علیم اللہ نے فرمایا اے رسولو تم طیبات میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کا اہتمام کرو میں تمہارے تمام اعمال کو جانتا ہوں انی بما تعملون علیم رسولوں کو اللہ تعالی نے پاک اور طیب اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یا ایلین امرو من رزک ما رزقناکم اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا ہے اے ایمان والو تم جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے ہم نے جو رزق دیا ہے طیب اسی کو کھا جو پاک اور حلال رزق ہے طیب رزق ہے اسی کو کھا بعض چیزیں وہ ہیں جو سرے سے فی ذاتی ہی حرام ہیں جیسے مردار کا گوشت ہے وہ خود ہی حرام ہے چاہے خرید کے کھائے یا چوری سے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو فی آتی ہی حلال ہیں لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ اگر حرام ہو جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے جیسے چوری کر کے کچھ آدمی کھائے چاہے وہ روٹی ہو روٹی خود حلال ہے لیکن چوری کر کے اگر کھاتا ہے تو حرام ہو جائے گی تو ان دونوں اعتبار سے انسان حرام چیز کو بھی نہ کھائے اور حرام طریقے سے بھی اس کو حاصل کر کے نہ کھائے لہذا فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا حال بیان کیا یطیل السفر ایک لمبے سفر میں وہ ہے اکبر بکھرے بال ہیں اور غبار میں اٹا ہوا ہے یمد الى السماء اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں اور کہتا ہے یا رب یا رب اللہ کو پکار رہا ہے اے میرے رب اے میرے رب اور آفرماتے فرماتے ہیں وہ مت حرام وہ حرام وہ حرام لیکن حال یہ ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اس کا حال یہ ہے اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اس کا لباس حرام وہل بالحرام وہ حرام ہی پر پلتا ہے وہ حرام ہی پر پلتا ہے تو انا یہ اس کی دعا قبول کیسے ہوگی اس کی دعا قبول کیسے ہوگی کھانا پینا لباس سب حرام ہے بلکہ حرام ہی پر پلتا ہے اس کی زندگی کی گاڑی حرام پر چلتی ہے کیسے اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا حالانکہ دعا کی قبولیت کے سارے وسائل اس میں, جمع ہیں سفر میں دعا قبول ہوتی ہے پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے मुसीबत میں غبار آلود ہے اور بکھرے بال ہیں پراگندا हाल ہے ہاتھ آسمان کی طرف دونوں اٹھائے ہوئے ہیں ابتحال کے اعتبار سے اور تکرار اللہ کو رب کے نام سے پکار رہا ہے جو کہ عطا کرنے والا ہے اور بار بار پکار رہا ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود دعا قبول نہیں کیوں؟ کھانا پینا لباس زندگی کا حصول رزق کا معاملہ حرام والا ہے برتن ہی حرام اس کا ہے کیسے دعا قبول ہوگی کیسے اس کی دعا قبول ہوگی اپنے کھانے پینے اور کمائی کو حلال کرنا یہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے آدمی دیکھتا ہے دعا قبول نہیں اور تجارت میں ڈنڈی مار رہا ہے دھوکے دے رہا ہے خیانت کر رہا ہے حرام طریقے سے کما رہا ہے جھوٹ بولتا ہے آپ دیکھیں کیسے اس کی تجارت میں برکت آئے گی کیسے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا تو یہ دوسری چیز ہے جس سے دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ مسلم کی حدیث ہے تیسری چیز ایک انسان گناہ کی دعا کرے یا ظلم کی اور قطع رحمی کی دعا کرے اللہ اسی دعا قبول نہیں کرتا ایک اچھا خاصا انسان ہے اس کی بربادی کی دعا کر رہا ہے اس لیے کہ اس سے اس کے دل میں حسد ہے اس کی ترقی اس کو پسند نہیں حالانکہ وہ آدمی کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے ترقی کر رہا ہے یہ اس کی ترقی کی بجائے زوال کی دعا کرتا ہے اپنی ترقی کی بجائے اس کے زوال کی دعا کر رہا ہے اللہ کیوں قبول کرے رشتہ داروں کے لیے قطار رحمی کی دعا کر رہا ہے اپنے لیے گناہ کی دعا کر رہا ہے اے اللہ سود والے بینک میں جلدی سے جواب دلا دے کیوں دلائے گا اللہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے تو گناہ کی دعا اگر ایک آدمی اللہ سے کرے یا مخلوق کے ساتھ بد سلوکی ظلم کی دعا کرے قطع رحم کی دعا کرے حقوق کی ادائیگی کی بجائے حق تلفی کی دعا کریں اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاساب للعبد بندی کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے او اوقی رحم جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کریں جب تک کہ وہ قطا رحمی کی رشتے ناطے توڑنے کی دعا نہ کرے ایسی دعا نہ کرے جس میں بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتا ہے لہذا ایسی دعائیں نہیں کرنا چاہیے جس میں گناہ کی بات ہو اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے انسان کو دعا میں دعا کرنے کے بعد اگر دکھائی دے کہ فوراً جو مانگا نہیں ملا تو آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی شکایت کرے کتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں دعائیں قبول نہیں ہوتی حالانکہ اللہ کے ہاں بعض اوقات اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے لیکن دینے کا وقت طے ہوتا ہے اس کو اللہ تعالی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں دے گا آپ کی بھلائی کے مطابق دے گا لیکن پھر بندہ جب شکایت کر دیتا ہے کب سے دعا کر رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی اس کی دعا کو نہیں قبول کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالی کی شکایت اس نے کر دی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو استجاب ال احادی کو تم میں سے ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے جب تک کہ وہ اپنے وقت سے پہلے جلد بازی نہ کر لے یقون ادا فلم یو استجب جلد بازی کرنا کیا ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے دعا تو کی لیکن قبول ہی نہیں ہوئی تو دعا قبول ہوتی ہے لیکن جب آدمی اللہ کی شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو انتظار کرنا چاہیے دعا کے ساتھ ساتھ ایک انسان کے پاس صبر بھی ہونا چاہیے اور یہ تبھی ممکن ہے جب ایک انسان اس بات کو جانے کہ کائنات میں فیصلے میری چاہت کے مطابق نہیں ہوتے ہیں اللہ کی چاہت کے مطابق ہوتے ہیں وہ انتظار کرے اللہ کے فیصلے کا لہذا یہ بخار مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں جلد بازی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے پانچویں چیز جو دعاؤں کی قبولیت میں مانے ہے وہ یہ کہ ایک انسان سماج کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور سماج میں برائیاں پنپیں پن پن لوگ بے دینی اختیار کریں اللہ کے حکموں کو توڑیں لیکن یہ اپنی زندگی میں مگن ہو اور پھر اپنے لیے اللہ سے مانگے جبکہ پورا سماج فساد کی طرف جا رہا ہے ایسا آدمی جو برائیوں کو دیکھتا ہے اور روکتا نہیں ہے جس مقصد کے لیے اس امت کو خیر امت کہا گیا ہے اس مقصد کو وہ ضائع کر دے اور پھر اللہ سے خیر کی دعا کرے اصل کام چھوڑ کے اللہ سے اپنی ذاتی اغراض کو مانگے اللہ ایسے بندوں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو مقصد کو چھوڑ کے حاجت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو اس کو عطا نہیں کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبوز ہو جاتا ہے مقبول نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی ولدین اس داد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے والذی نفسی معروف تمہارے لیے لازم ہے کہ تم بھلائی کی تاکید لوگوں کو کرو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم معروف کا حکم لوگوں کو دو اور منکر سے لوگوں کو منع کرو او لو شکن اللہ اب میں قاب امن ہو تم متدو نہ ہو فلاحوں ورنہ عنقریب ایسا وقت آئے گا دور نہیں کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ تعالی اپنی طرف سے تم پر اس کے بدلے میں اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے تم پر اپنی طرف سے یقاب نازل کرے اپنی طرف سے تم پر سزا نازل کرے اور پھر تم اللہ کو پکارو اللہ سے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعاوں کو قبول نہ کرے امت کی مجموعی حالات بگڑتے ہیں امر بالمعروف اور نہیئن منکر چھوڑنے سے اور پھر کعبہ کے غلاف پکڑ کے بھی تراوی کے نماز میں بھی گرگرا کے اللہ سے دعا کریں اللہ کیوں قبول کرے اس لئے کہ جو کام جس کے لئے ان کو خیر امت کہا گیا ہے اسی کو چھوڑ گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے تمہیں لوگوں کے لیے سب سے کاٹ کے الگ کیا گیا ہے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے تم کیا کرتے ہو مرون نبل تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو خیر کی تلقین کرتے ہو اور تم لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو روکتے ہو اور اللہ پر اعتماد رکھتے ہو اللہ پر ایمان رکھتے ہو لہٰذا یہ, یہ کام امر بالمعروف معروف اور منہ من بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے باپ کو کوئی شوق نہیں اس کو سمجھانے کا دوستوں میں دیر دیر تک رات میں بحث کر رہا ہے نماز کے مسائل پر اور فجر کی نماز میں بیٹے کی نماز بیوی کی نماز اولاد کی نماز غائب ہے ان کو نماز پڑھنے میں کوئی تلقین نہیں ہے وہاں پر نماز میں مسائل کے اندر بحث ہو رہی ہے بتائیے یہ نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر بے پردگی ہے باہر آدمی چہرے کے مسئلے پر جو ہے بحث کرے سیرے سے پردہ ہی نہیں بیٹیوں کے اندر پردہ نہیں گھر کے اندر برائیاں آدمی دیکھے اور منع نہ کرے سماج تو بہت دور کی بات ہے جب سماج کا عام حال یہ ہو جائے کہ لوگوں کا دل نہ توڑے لیکن اللہ کی شریعت توڑے مزاج اگر یہ بن جائے مداہنت دین بن جائے جب سماج کے اندر اصلاح دین کی بجائے دنیا کی ہونے لگے ایک بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی اس کو ٹوکنے والا نہ ہو سکول نہیں جاتا ہے تو ٹوکنے والا پورا محلہ اس کو ہو رشتہ داروں کو ملا کر جب یہ حال لوگوں کا ہو جائے کہ دین پیچھے ہو جائے اور دنیا مقدم ہو جائے بلکہ دنیا مقصود ہو جائے اور دین رکاوٹ بن جائے اس کے اندر تو یہ بربادی کی علامت ہے پھر اللہ کیوں دعائیں قبول کرے تم میرے دین کو قبول نہیں کر رہے ہو تم میرے حکم کو قبول نہیں کر رہے ہو میں تمہاری دعاؤں کو کیوں قبول کروں انسان اللہ سے اپنے حقوق اور اپنی چیزیں بلکہ اللہ پر کوئی حق نہیں ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کا استحقاق کھو دیتا ہے جب اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ فردن فردن ہمارے جہاں جہاں ہمارا اثر ہے ہماری اپنی سلطان ہے کم سے کم اپنا گھر ہم وہاں پر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں بہت سی پوری عالم میں شریعت کے نفاذ کی بات کرنے والے اپنے گھر بلکہ اپنی ذات میں شریعت کا نفاذ نہیں کر پاتے ہیں برائیوں سے اپنے گھر والوں کو اور اپنے اطراف سماج کو نہیں روک پاتے ہیں پوری دنیا میں کیا اللہ کی شریعت لائیں گے لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے خصوصاً اللہ کی سزا کے وقت میں پھر پسیں گے اور مانگیں گے اللہ سے دعا لیکن اللہ دعا قبول نہیں کرے گا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو اپنے اس منصب کو یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعیت میں یہ کام اس امت کو سونپا گیا ہے افراد کو اور خصوصاً ایک طبقے کو جو علم سے متصف ہے یہ چیز اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی یہ حدیث مسند احمد اور ترمیلی کی ہے اسی طرح سے دعا مانگنے میں غفلت اور لاپرواہی یہ بھی دعا کی قبولیت میں مانے کہ ایک انسان دعا بطور رسم کرے اپنی واقعی اللہ سے تقرب کے اعتبار سے اس کی دعا نہ ہو بلکہ دعا کا رسم بچ جائے الفاظ کو زبان سے ادا کر دیں اور دل اس دعا سے جڑا نہ ہو دل ان جذبات سے معمور نہ ہو جو دعا کا تقاضا ہے تو ایسی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے زبان سے بڑبڑاہٹ ہے لیکن آدمی کیا بول رہا ہے اس کو معلوم نہیں آپ کہ آدمی فاتحہ دے رہا ہے شرکیہ اعمال کر رہا ہے درگاہ پر جا کر اور ایک دن المستقیم کہہ رہا ہے خود اس کو معلوم نہیں کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اضل يدعو من دون اللہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے کسی اور کو پکارے لہٰذا ایک انسان کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور مانگتے وقت میں نہ صرف فہم کے اعتبار سے بلکہ جذبات کے اعتبار سے بھی وہ دعا میں دعا میں موجود ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ایسے کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہوجیب اس بات کو جانو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا ہے ایسے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے جو غافل ہو اور کھیل تماشے میں پڑا ہو جو شہوات میں پڑا ہوا ہو جو اللہ سے غفلت میں پڑا ہو اللہ سے غفلت اور دل کا شہوات میں ملوث ہو جانا دل کا شہوات کی طرف لگ جانا ایسے دل سے ایسے دل سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے اور ایسا دل ہونا چاہیے کہ جس میں شک کی بجائے یقین دعا کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے اللہ سے اولاد کی دعا کر رہا ہے اور دل میں ہے کہ معلوم نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی ایسا نہیں یقین کے ساتھ اللہ کو جتا کر اللہ سے ضد کر کے آدمی مانگے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس کمی نہیں ہے بندہ مانگنے میں اصرار کر کے اللہ سے مانگے یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ چاہے تو دے سکتا ہے اور میں مانگوں گا تو دے گا ہم اس سے ہی نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے آدمی اللہ سے گڑ کے مانگے لیکن مانگتے وقت آدمی کا دل کہیں اور نہ ہو مانگتے وقت میں آدمی کا دل اللہ کی طرف تو یہ, یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے یہ سگنی جی اور حاکم کی رواج ہے اسی طرح سے دو باتیں اور ہیں میں کہ اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک تو یہ کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعا قبول ہو اس کو چاہیے کہ اچھے حالات میں اللہ کو نہ بھولے عام لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے جیسے مکہ کے مشرقین کا تھا کہ جب مصیبت آتی تھی اللہ کو یاد کرتے تھے اور صرف اللہ کو پکارتے تھے جب مصیبت ٹل جاتی تھی تو پھر اللہ کے سوا دوسروں میں مشغول ہو جاتے بتوں میں اور دوسری چیزوں میں بندے کو چاہیے کہ وہ مصیبت اور راحت دونوں میں اللہ کو پکارے اور راحت کے ایام میں اللہ کو یاد رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے ایام میں اس کے مسائل کو حل کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصر رہو سجیب اللہ جو آدمی اس بات کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے ان دا مصیبتوں میں شدت کے حالات میں ولکر اور تکلیف کے حالات میں جو آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت اور تکلیف میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے فل سے دعا پھر اس کو چاہیے کہ اچھے حالات میں سروت کے حالات میں اور خوش کے حالات میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہے مل گیا تو آدمی دعا چھوڑ دے ایسا نہیں ہونا چاہیے مل گیا تو اس سے استفادہ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے کہ اس میں برکت اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرے لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ اچھے حالات میں بھی اللہ سے دعا کریں تاکہ برے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے اس حدیث کو امام ترمیدی اور حاکم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی دعا کرے تو اللہ تعالی کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یا سلاد جس کو ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ دعا کریں دعا کے لیے مقدمہ کیا ہے اللہ کی حمد و صنا کرنا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اس کے بعد اپنی حاجت عادی مانگے دعا یہ نہیں کہ آدمی کسی کاؤنٹر پر گیا اور اپنا آرڈر دیا دعا ایسا نہیں ہے دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور اس کے بعد نبی پر درود اور سلاد ہو اور اس کے بعد اپنی ضرورت آدمی مانگی یہ دعا کا ادب ہے بلکہ اس میں اور بھی آداب ہے اپنی تفصیل کا اعتراف اپنی ابودیت کا اظہار یہ ساری چیزیں اس میں تو آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے بغیر دعا کرنا یہ بھی ایک بے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب پر سلاد کے ساتھ اپنی دعا اللہ سے کرے تاکہ یہ اللہ کے نزدیک تقرب کا ذریعہ ہو بندے کے صالح اعمال اس کے لیے دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین مخلوق ہیں آپ پر سلاد یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علی ابن ابھی طالب رضی اللہ عنہ نے ہر دعا حجاب میں رہتی ہے پردے میں رہتی ہے قبولیت کے اعتبار سے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد نہ بھیجا جائے آپ پر درود نہ پڑا جائے دعا پردے میں رہتی ہے یعنی قبولیت کے اعتبار سے اس میں رکاوٹ رہتی ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجا کریں شیخ الابانی نے اس کو سیاح میں موقوفاً روایت کیا اور مرفون بھی روایت آئی ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ موقوف روایت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کا واقعی معنی میں محتاج اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے اس لیے کہ ہم ہیں چاہے سمجھے یا نہ سمجھے اللہ نے فرما دیا یا الناس انتم لیکن اس حیثیت کو تسلیم کرنا اور اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہمارے لیے استغنا کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ اس کی طرف سے غنیب بنائے جانے کا ذریعہ ہے لہذا یہ محتاجی دور تبھی ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج بن جائیں اور اللہ سے مانگے استغنا کو اللہ تعالیٰ سے مخلوق سے استغنا مانگے نہ کہ اللہ سے اللہ سے بندہ کبھی غنی مستغنی نہیں ہو سکتا ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ رب العالمین ہم کو صرف اپنا محتاج بننے کی توفیق ادا فرمائیں اور بندوں کی محتاجی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اکو الحاظ اسفی اللہ و